تیسرا مقصد العبادات بارمی کتاب الحج والعمرہ پہلی فصل حج کے احکام اور حد کے اعمال انیسواں باب باب اسلام الحجری و تقبیلی باب اسلام الحجری و تقبیلی یعنی کہ اس باب میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ حضر اسود کو ہاتھ لگانا اور حضرت اسود کو بوسہ دینا یعنی کہ اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے نبی علی سعت و اسلام احادیث سے تو حدیث نمبر سات سو اٹھاسی ہے سیون ایٹ ایٹ اور اس حدیث پہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس حدیث میں کئی روایات ہیں تو اس کے ابتدائی حصے پہ گفتگو ہوئی تھی اس ابتدائی حصے کا ترجمہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو اس حدیث کی دوسری روایت ہے اور تیسری روایت ہے اس کی طرف بڑھیں گے عبداللہ بن رضی اللہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ, عنہما عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لم النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں سے کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوں سوائے دو یمنی کونوں کے دو یمنی کناروں کے بیت اللہ کے چار کونے ہیں اور ایک کونہ وہ ہے جس میں حضرت اسود ہے اور ایک جو اس کے بالکل ساتھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں رکن یمانی رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ جس جانب وہ ہے اسی جانب یمن واقع ہے اور حضرت اسود کا کونا جو ہے یہ یمن والی سائڈ پہ نہیں ہے لیکن چونکہ دونوں قریب ہیں تو دونوں کا ایک ساتھ نام رکھتے ہیں یمانی رکن یمن والے رکن یمن والے کونے تو جناب عبداللہ بھی عمر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام بیت اللہ میں سے صرف دو یمنی کناروں کو کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تبرک کے طور پہ محبت کے طور پہ عبادت کے طور پہ وہ بیت اللہ کی دیگر دیواروں کو کونوں کو دروازوں کو ہاتھ لگائے اے البتہ اے وہ جگہ جسے ملتظم کہتے ہیں جو بیت اللہ کے دروازے اور حضرت کے مابین واقع ہے اس کو ہاتھ لگانا یا اس کے ساتھ اپنا جسم لگانا یہ ثابت ہے اور اس بارے میں روایت ابو دہ شریف میں آتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی دوسری روایت کی طرف حدیث کا نمبر یہی رہے گا سیون ایٹ ایٹ اور پھر بتا دوں اس کے ابتدائی حصے پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے وفی روایت بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کالا رد البن عمر کہ ایک آدمی نے سوال کیا جنابی عبداللہ بن عمر سے یہ سوال کرنے والے صاحب کون ہیں زبیر بن عربی کیا نام ہے ان کا زبیر بن عربی اور یہی راوی ہیں یعنی کہ یہ کہنے والے کلا اس نے کہا یہ کون ہے زبیر بن عربی کہ سال رجل نے ایک آدمی نے سوال کیا سوال کرنے والے کون خود وہ ہیں زبیر بن عربی ہیں تو زبیر بن عربی نے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے حجرِ اسود کو ہاتھ لگانے کے بارے میں اس کا اسلام کرنے کے بارے میں فقال تو وہ فرمانے لگے کون عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس کا اسلام کرتے تھے اسے ہاتھ لگاتے تھے کس کا اسلام کرتے تھے کس کو ہاتھ لگاتے تھے ادر اسود کو و یوقبلو اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یس کہ آپ اس کا اسلام کرتے تھے ویوقبلو اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے کالا وہ کہتے ہیں کون راوی کون زبیر, زبیر, زبیر, زبیر, زبیر بن عربی وہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا آر آئیتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان زحیم تو اگر میں رش میں واقع ہو جاؤں ازتحام ہو رش ہو پھر میں کیسے بوسا دوں یہ کہنا چاہتے ہیں پھر بوسا دینے کا حکم کیا ہوگا پھر اسلام کا حکم کیا ہوگا تو کہتے ہیں آر آئیتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان زحیم تو اگر میں رش میں واقع ہو جاؤں ازحام میں واقع ہو جاؤں یہ بتائیں مغلوب ہو جاؤں میرے بس میں نہ رہے اس کو بوسا دینا کالا <سؤال> <قصف> تو فرمانی لگے کون بن عمر بن عمر رضی اللہ <تعالعویٰ> یمن یہ جو لفظ تم بول رہے ہو نا کہ آر ای تا مجھے بتائیں کہ اگر میں میں واقع ہو جاؤں مجھے بتائیں اگر میں مغلوب ہو جاؤں یہ لفظ جو تم بول رہے بتائیں مجھے بتائیں ارا ایتا یہ لفظ ہے نا ارائیتا مجھے بتائیں کہا اجعل ارائیتا بالیمن اس کو یمن میں چھوڑا ہو جہاں سے تم آئے ہونا اس کو ادھر ہی لے جاؤ یعنی کہ عبداللہ بن عمر نراد ہو رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یہ اگر مگر چونکے چنانچے کے ذریعے آپ کی سنت کو نظر انداز کر دینا پیچھے کر دینا یہ مناسب نہیں ہے یعنی کہ اپنی رائے اپنی عقل اپنے قیاس کے ذریعے۔ نبی علی السلط کی احادیث کو پیچھے کر دینا اور اپنے قیاس اپنے مذہب کے اصولوں اور اپنی عقل اور اپنے رائے اپنی رائے کو مقدم کر دینا یہ درست نہیں ہے تو کہا بالیمن یہ جو تم لفظ بول رہے ہو نا ارتا اس کو یمن میں چھوڑ دو یمن میں رہنے دو رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس کا اسلام کرتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے یعنی مجھے تو حدیث کا پتہ ہے مجھے تو سنت کا پتہ ہے باقی سنت پہ عمل نہ کرنے کے لیے جو تم عذر پیش کر رہے ہو اس،, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس حدیث سے ہمیں میسج کیا ملا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے چونکہ چناچے اگر مگر کے ذریعے آپ کی احادیث کو نظر انداز کر دینا یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کوئی اچھا طریقہ نہیں, نہیں, نہیں ہے <تسخن> <خن> ولی مسلم, اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کالا کہ نافے کہتے ہیں کون کہتے ہیں یعنی پہلے یہ حدیث روایت کر رہے تھے جناب عبداللہ بن عمر سے زبیر بن عربی, بن عربی, عربی, عربی, عربی, عربی, عربی اب کون روایت کر رہے ہیں؟ نافے تو نافع کہتے ہیں رع ابن عمر میں نے جناب عبداللہ عمر کو دیکھا یس الحجر حضر میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حضر اسود کا استلام کر رہے تھے حضر اسود کو اپنے ہاتھ اپنا ہاتھ لگا رہے تھے يدا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بوسا دیا اس سے کیا پتا چلا کہ جب آپ ضرے اسود کو بوسا نہ دے سکیں صرف ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو اجرے اسود کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسا دیں لیکن اگر آپ کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا آپ دور سے اشارہ کر رہے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو بوسا نہیں دینا چاہیے جب کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکو ہند کے لوگ جب دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی بوسا اپنے ہاتھ کو بوسا دے رہے ہوتے ہیں تب بوسا دینا آپ سے ثابت نہیں ہے آپ بوسا اپنے ہاتھ کو تب دیں گے جب وہ حضرت عصف کو لگے گا یہ ہے سنت نبی علی السلاط اسلام کی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں کہ حضرت کو بوسا دینے کا مقصد کیا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت میں عمل کرنا ایسا نہیں ہے کہ اجرے کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی پنسیاں ختم ہو جائیں گی حضرت کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگائیں گے تو چہرے کے جو داغ دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو حضرت اسود کی برکت کیا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے گناہ جڑتے ہیں اس کی برکت کیا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے ادر و سوا ملتا ہے یہ اپنی طرف سے سوچ قائم کر لینا کہ اگر میرا چہرہ میرا ہاتھ حضرت عصوت کو لگ گیا بیت اللہ کی دیوار کو لگ گیا تو مجھے شفا مل جائے گی میری بیماریاں دور ہو جائیں گی یہ سوچ درست سوچ نہیں ہے اسی لیے جناب عمر فاروق نے کہا تھا بخاری شو کی حدیث ہے حضرت اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ حضرت اسود میں اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں انیلا عالم کہ اللہ کا حضر لا تنفع مجھے یقین ہے کہ تو ایسا پتھر ہے کہ جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اگر میں نے نبی علیہ السلاۃ اسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا دیکھ لیں جنت سے آیا ہوا پتھر جو بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور اگر اللہ کے رسول اسلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا اب دیکھیے ہمارے مسلمانوں کو کبروں کو بوسے مزاروں کی دیواروں کو بوسے مزاروں کے ساتھ لگے ہوئے جنگلوں کو بوسے مزاروں پہ لگی ہوئی چادروں کو بوسے اور پھر جب مس نبی جاتے ہیں تو مس نبی کے حیدر کو بوسا ہر ستون کو بوسا ہاتھ لگانا ہاتھ پھر چہرے پہ لگا لینا یہ سب کیا ہے تو آپ نے حیدر اسود ہی کو بوسا دیا ہے اور جنابی عمر فروخ کہہ رہے ہیں حیدر اسود اگر تجھے نبی علی السلط اسلام بوسا نہ دیا ہوتا میں نے بوسا تجھے نہیں دینا تھا <تصفح> یہ ہے وہ مسلمان جو صحیح ایمانوں میں آپ کا پیروکار ہوتا ہے یہ نہیں کہ محبت کے نام پہ کی طرف سے نئی چیزیں نکال لی جائیں آج کا مسلمان عجیب ہے محبت محبت کے نام پہ آپ کے دین میں بداعت داخل کر رہے ہیں نئی چیزیں داخل کر رہا ہے تو یہ کام صحابہ ہے کہ نام بھی کر سکتے تھے اگر یہ جائز ہوتا محبت کے نام پہ وہ کہتے جی بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگائیں گے محبت کے نام پہ وہ کہتے جی بیت اللہ کے دروازے کو ہاتھ لگائیں گے محبت کے نام پہ وہ کہتے کہ نبی علی الساط والسلام کی قبر کو ہاتھ لگائیں گے نہیں ایسے کام انہوں نے نہیں کیے بلکہ ایسے کاموں سے آپ کو روکتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر سنت کیا ہے حضر اسود کو آپ کیا کریں بوسا دیں بوسہ نہ دے سکیں تو اپنا ہاتھ لگائیں اور اپنے ہاتھ کو بوسا دے لیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ کے پاس جو چھڑی ہے وہ چھڑی آپ لگائیں کس کو حضر, حضر, حضر, حضر اسود کو اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دور سے آپ اشارہ کریں گے اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے سیون ایٹ سات سو میم اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون سے امام مسلم انجاب ان قال طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت فی حجت الوداع الرحلتی جناب جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ ترنماثر ویت ہے کہتے ہیں کہ نبی علی السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا فی حجت الوداعی حجت الوداع کے موقع پہ آپ علی سات السلام نے اپنی حج میں کتنے طواف کیے ہوں گے ایک تو طواف آپ نے کیا تھا جب آپ پہنچے تھے مکہ جس کو کیا کہتے ہیں طوافِ قدوم اور چونکہ آپ حجن کر رہے تھے تو حج کنان والے پہ تواف قدوم واجب یا فرض نہیں ہے لیکن آپ نے وہ کیا تھا پھر ہے دس طریق کا طواف جس کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں طواف زیارت بھی کہتے ہیں طواف رکن بھی کہتے ہیں اور وہ حج کا مین طواف ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا وہ بھی آپ نے کیا تیسرے نمبر پہ جب آپ مکہ سے نکلنے لگے تھے ایک تھا طواف قدوم اس کی اس کے اس کے مقابل میں کیا طواف ودا الودائی طواف جب مکہ کو آپ چھوڑنے لگے حد کے بعد مکہ سے نکل کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے الوداعی طواف کیا تھا تو کتنے طواف ہو گئے تین ایسے ہی ہے تو اب دیکھیں جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بیت اللہ کا طواف کیا فی حج الوداعی حجت الوداع میں اللہ راہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر پیدل چلتے ہوئے نہیں کیا پاؤں پہ چلتے ہوئے نہیں کیا بلکہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے کیا اسلام کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے اسلام کر رہے تھے الحضر حضرت کا بیمہ جانی اپنی چھڑی کے ساتھ اسلام کا لفظی منع تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا کو چیٹ ٹچ کرنا تو آپ جب اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تب آپ حضرت اسود کا اسلام کے کشی کے ساتھ کر رہے تھے چھڑی کے ساتھ, چھڑی چھڑی کے ساتھ, چھڑی چھڑی چھڑی ساتھ کر رہے تھے یہ طواف کون سا ہے جو آپ نے اپنی اونٹنی پہ کیا ہے زیادہ تر امید یہ ہے کہ یہ طواف افادہ ہے دس تری کا طواف دس تریق کا جو طواف ہے وہ آپ نے اپنی سواری پہ کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ طواف سواری پہ کیوں کیا اس میں حکمت کیا تھی تو جناب جابر کہتے ہیں تا کہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اگر آپ پاؤں پہ چلتے ہوئے طواف کرتے تو جو آپ کے دائیں بائیں دس پندرہ لوگ ہوتے وہ تو آپ کو اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے اور باقی کے لیے آپ کو دیکھنا مشکل ہو جاتا جب کہ آپ کے ساتھ حد کرنے والے کتنے لوگ تھے تقریباً تقریباً ایک لاکھ حد کرنے والے تو اس لیے آپ کس پہ بیٹھے ہیں پھر اونٹنی کو بیٹھے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے حج کا طریقہ سیکھ لیں والی یو شریف اور تاکہ آپ بلند ہو جائیں یعنی کہ لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں اور آپ بھی لوگوں کو دیکھ لیں یو شریف کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اشرف علی کہ آپ لوگوں کو جھانک لیں اوپر سے ہو کے دیکھ لیں اور ایک مانا یہ کہ یو تاکہ آپ بلند ہو جائیں تو یہ حکمت تھی آپ کے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کرنے کی ولی یس ہو اور تاکہ آپ سے وہ لوگ سوال کر لیں جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اسانی سے پوچھ سکے فعن ساغشو ہو کیونکہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا تھا لوگوں نے آپ کو ڈھانک لیا تھا لوگوں نے آپ پہ رش کیم کر لیا تھا لوگ بہت زیادہ تھے اور آپ کے دائیں بائیں بہت رش ہو گیا تھا زہر ہر کوئی آپ کے قریب آنا چاہ رہا تھا تو اس لیے آپ نے پھر طواف کس کے اوپر بیٹھ کے کیا سواری آپ نے سواری پہ اپنی اونٹنی پہ اچھا یہاں سے ایک تو پتہ چلا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا حضرت الوداع میں حضرت الوداع کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ حج ہے جس کے بعد آپ نے لوگوں کو الوداع کہہ دیا دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہاتھ کے دوران آپ نے ایسے اشارے بھی دیے تھے مثال کے طور پہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا لوگوں ہاتھ کا طریقہ سیکھ لو لالا کمبا دام احادا شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں کبھی آپ کہتے تھے لال لی لا القا کمبا دام احادا شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ تو سواری پہ بیٹھے ہیں اس لیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں لوگ آپ سے مسئلے پوچھنے کیا کوئی آدمی کسی عذر کے بغیر کسی چیز پہ بیٹھ کے طواف کر سکتا ہے اونٹنی پہ اور آج کے زمانے میں وہاں مل جاتی ہیں ویل چیئر تو کسی چیز پہ سوار ہو کے بہرحال وہ سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی چیز پہ سوار ہو کے پیدل چلنے کے بجائے کسی چیز پہ سوار ہو کے طواف کیا جا سکتا ہے اس میں علماء کے کے دو موقف ہیں ایک موقف ہے شافی علماء کے کا اور یہی موقف ہے زہری علماء کے کا وہ کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے چکر لگائیں چاہے اب آپ پاؤں پہ چلتے ہوئے لگائیں چاہے آپ سواری پہ بیٹھ کے لگائیں مقصد کیا ہے بیت اللہ کے کیا لگانے ہیں چکر طواف کرنا ہے سات چکر آپ نے لگانے دوسرا موقف ہے کہ ان کا یہ حنفی علماء کرام کا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں طواف میں واجب ہے کہ آپ پیدل چلیں تواف میں کیا ہے؟ واجب, واجب ہے واجب ہے کہ آپ پیدل چلیں اگر کسی کا عذر ہو کوئی مجبوری ہو تو وہ بیٹھ سکتا ہے سواری پہ لیکن بغیر مجبوری کے آپ کو سواری پہ بیٹھ کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا طواف کرے گا تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو دہرائے اور اگر وہ واپس اپنے ملک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر دم ہے ایک بکرا ہے جو اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا اس لیے کہ اس نے طواف سواری پہ کیا ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے تو صحیح موقف کیا ہے صحیح موقف یہ ہے کہ اگر آپ پیدل طواف کر سکتے ہیں تو یہیں افضل ہے یہیں بہتر ہے کیونکہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص سواری پہ بیٹھ کے طواف کرتا ہے چاہے اس کا کوئی عذر نہ ہو کوئی مجبوری نہ ہو تو انشاءاللہ اس کا طواف درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیدل چلنا واجب ہے وہ دلیل لے کر آئے اللہ کے اصول نے پیدل بھی طواف کیا ہے سواری پہ بھی کیا ہے تو یہ کس نے کہا ہے کہ پیدل چلیں گے تو پھر ہی طواف ہوگا اگر کسی سواری پہ بیٹھ کے کریں گے تو آپ کا طواف نہیں ہے یہ اس کی دلیل چاہیے نا بیٹھے بیٹھے آپ ایک چیز کو واجب قرار دے رہے ہیں اور پیدل اور سواری پہ بیٹھنے کو آپ ممنوع قرار دے رہے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں, نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر بیس باب اصو بین الصفا والمروہ صفا مروہ کے مابین کیا کرنا سائی, سائی کرنا عربی میں لفظ کیا ہوتا ہے عین کے سکون کے ساتھ سایو عین کے اوپر یعنی کہ نیچے زیر نہیں پڑنی لیکن اردو میں اب چلتا ہے تو ہمیں بھی وہی لفظ بولنا پڑتا ہے جو چل رہا ہے تو صفا مروہ کے مابین کیا کرنا سائی کرنا حدیث نمبر سات سو نوے سیون نائن زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری امام بخاری کا اور امام مسلم کا باقاعدہ طور پہ حدیث پڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ صفا مربع کی صحیح کی حیثیت کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو شافی علماء کا مالکی علماء کا حمبی علما کے نام کہتے ہیں کہ یہ چیز رکن ہے رکن کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سلف فاتحہ کیا ہے رکن ہے रکن. کیا مطلب کہ اگر سلف فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی سجدے صاحب بھی کر لیں تو کام نہیں آئیں گے नहीं. جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے نماز میں رکوع رکن ہے اگر کوئی آدمی دو سجدوں میں سے سیدہ چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں اس کی جگہ پہ دو سید حساب کر لیتا ہے تو اس کی رکت نہیں ہوگی جو رکن ہوتے ہیں ان کے بغیر وہ چیز ہوتی نہیں ہے جس چیز کے وہ رکن ہوتے ہیں نماز کا رکن جو ہے وہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی حج کا رکن نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا تو حج میں یہ چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں کیا نمبر ایک نیت کرنا یعنی کہ آپ کی نیت ہو کے میں حج کر رہا ہوں مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی والدہ کو حج آ رہا ہے اور چونکہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں چادریں نہیں باندھوں گا تو مجھے پولیس داخل نہیں ہونے دے گی مکہ میں تو اسے چادریں بھی باندھ لی ہیں. چادریں بھی باندھ لی ہیں اور والدہ کو طواف کرانے کے لیے سات چکر بھی اس نے لگائے ہیں ساتھ ساتھ سفا مروہ کے بھی لگائے ہیں الفاظ میں بھی کیا سب کچھ کیا ہے آخر میں کہتا ہے یار میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں میرا بھی عج ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں کی تھی اس وقت نیت کیا تھی والدہ کو کرانے کی یہ نیت نہیں تھی کہ میں اپنا بھی کر رہا ہوں والدہ کو بھی کروا رہا ہوں اگر وہ نیت کر لیتا کہ اپنا بھی کر رہا ہوں والدہ کو بھی کروا رہا ہوں بہت اچھی بات تھی. تو حج کے ارکان میں کیا ہے ایک تو نیت دوسرے نمبر پہ عرفات میں ٹھہرنا عرفات میں وقوف کرنا اور تیسرے نمبر پہ داستری کا طواف کرنا چوتھے نمبر پہ صبا مروا کی صحیح کرنا ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے گی تو حج نہیں ہوگا لیکن دس طریق کا جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے دس کو نہیں کر سکے گیارہ کو کر لیں بارہ کو کر لیں تیرہ کو کر لیں صبح مروہ کی صحیح بھی ایسے ہی ہے لیکن عرفات کا دن جو ہے مخصوص ہے وہ رہ گیا سو رہ گیا اس لیے اللہ کے اصول نے فرمایا تھا الحج عرفہ حج نام ہے میدان عرفات میں وقوف کرنے کا کیونکہ وہ رہ گیا تو اس کا کوئی متوادل نہیں ہے اس کے بات کو اور گنجائش نہیں ہے تو بہرال یہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل وغیرہ کے ماننے والوں کے ہاں کیا ہے رکن, رکن ہے اور حنفی علماء کے نام کے ہاں یہ واجب ہے افر کرتے ہیں واجب میں اور رکن میں تو کہتے ہیں یہ واجب ہے کیا مطلب کہتے ہیں کہ یہ کرنی چاہیے لیکن اگر رہ جائے تو حج پھر بھی ٹھیک ہے جس کی رہ گئی ہے وہ ایک بکرا زیبہ کر دے اس کے اوپر دم ہے اس کے اوپر کیا ہے دم, دم ہے یہ نہیں کہ حنفیوں کے ہاں سبا مروا کی سہی کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے جو شافیوں مالکیوں اور حنابلہ کے ہاں ہے اور ہم اس مسئلے میں کن کے ساتھ ہیں ان تین اما کے نام کے ساتھ ہیں کیوں دلیل کی بنیاد پہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہم تو جدر دلیل ہوگی ادھر ہوں گے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں الحمدللہ یعنی کہ جہاں پہ جو امام حدیث کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں اور جس امام صاحب کا موقف جس مسئلے میں حدیث سے کچھ دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کسی کو برا بلا نہیں کہتے سب کی عزت کرتے ہیں سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں سب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں ہم انفی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ امام و حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں اب زیر وہ نبی تو نہیں ہے کہیں کہیں ان سے غلطی بھی ہوگی اسی لیے تو انہوں کہا تھا کہ میرا مسئلہ کیا ہے صحیح عادی فا مذہبی صحیح عدیث مل جائے تو سمجھو میرا یہی مذہب ہے میرا یہی مسئلہ کہ میری وہ کہا تھے میرے قول کو دیوار پہ دے مارنا اگر وہ صحیح کے خلاف نکلے اور یہی تعلیمات باقی تین کی ہیں تو اگر شافی بھی یہی انداز اختیار کریں کہ ہم نے امام شافی کی ہر جگہ بات ماننی ہے تو وہ بھی کئی مقامات پہ غلطی کر بیٹھیں گے کیونکہ یہ, یہ نہیں ممکن کہ امام شافی ہر جگہ حق پہ ہوں ہر مسئلے میں حق پر ہوں مجموعی طور پہ چاروں امام حق پہ ہیں. مجموعی طور پہ لیکن چند مسائل میں اس امام سے غلطی ہوئی ہوگی چند مسائل میں دوسرے امام سے چند مسائل میں تیسرے امام سے چند مسائل میں چوتھے امام سے اب اگر کوئی ایک امام کو پکڑ لے گا تو وہ چند مسائل میں غلطی کرے گا تو آئیے حدیث نمبر سات سو نوے سیون نائن زیرو کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری, امام امام بخاری امام اور امام مسلم کا آنی زہری ام. یہ رویت ہے امام زہری ام. سے محمد بن مسلم بن عبیداللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری ام. یہ امام زہری بہت مشہور و معروف ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے احادیث جمع کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے چونکہ ان کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں اور ان کے ذریعے ہم تک بہت ساری احادیث پہنچی ہیں اس لیے جو لوگ احادیث کے خلاف ہوتے ہیں یا منکرین میں سے ہوتے ہیں وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو بدنام کر دیں گے ان کی عزت خراب کر دیں گے تو احادیث سے خود ہی جان چھوٹ جائے گی امام زولی سے وہ کس وہ کہتے ہیں کال عروہ کس نے کہا عروہ نے کہا امام زوری تابی ہیں اور عروا بھی کیا ہے تابی ہیں تو تابی کیسے روایت کر رہا ہے تابی سے عروا کون ہے عروا بن زبیر بن عوام جن کے ان کے والد زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ کے میں سے جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری ملی زبیر بن عوام ان کے بیٹے کون ہیں عروا اب زبیر بن عوام کے ایک بیٹے ہیں عبد بن زبیر وہ کیا وہ صابی ہیں وہ سابی ہیں اور یہ بیٹے جو ہیں عرواب بن زبیر بن عوام کے یہ کیا ہے یہ تابی ہیں تابی. یہ سابی نہیں بن سکے لیکن بہت بڑے عالم دین ہیں بڑی عادی سے کرتے ہیں کہتے ہیں سأل تو عائشہ میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے یہ کون کہہ رہے ہیں عروا اچھا یہاں پہ معلوم رہے کہ جناب عائشہ عروا کی کیا لگتی ہیں خالہ کیونکہ زبیر بن عوام کی وائف کون تھی بیگم کون بن تبی بکر اسما بن وائف ہیں کس کی زبیر بن عوام کی؟ تو ابو بکر کیا لگے کے؟ خالو. نا. ابو بکر کیا لگے نانا, نانا. کیا لگے خالو. نانا اور ایشہ ان کی کیا لگی خالہ تو یہ حدیث جب جناب ایشہ سے روایت کر رہے ہیں تو کس سے روایت کر رہے ہیں اپنی خالہ سے ایشا سے تو کہتے ہیں سآل تو عائشہ میں نے سوال کیا سے سے ان کہا مجھے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کون کہ کو اپنی خالہ کو عائشہ کو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ ان صفا و المروا تمن شاہ یقیناً صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ من شاہ اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کس کی نشانیوں میں سے ہیں یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں زمانۂ جاہلیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے فمن حج جلب اب تمر پس جو حج کرے کس کا بیت اللہ کا اب تمریا کیا کرے عمرہ کرے فلا جنا حال ہی تو اس پہ کوئی گنا نہیں ہے اَن کہ ان دونوں کے چکر لگائے ان دونوں کا طواف کرے کہ ان دونوں کا صفا مروا کا ہاں جی آپ کو کیا لگا ترجمہ سن کے کہ سفا مروا کی صحیح واجب ہے یا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کر لے تو آپ دیکھیے زبیر کی بات سنیے آپ وہ کہتے ہیں عید پڑھنے کے بعد فولہ اللہ کی کسم ماں دن جنا ہن کہ کسی کو پر گناہ نہیں ہے اللہ یتوف اب صفا من کہ وہ صفا مروا کا طواف نہ کرے ان کے صفا مروا کا طواف نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ عروا بن زبیر اپنی خالہ سے کہہ رہے ہیں خالہ جی اس عید کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے کیا نکل رہا ہے نا اگر اگر کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے ہاں یہ کہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کے بغیر حاج ٹھیک ہے دل چاہے تو کر لیں نا دل چاہے تو رہنے دیں اور یہی صورت حال عمرے کی ہوگی تو اشکال یہ کس کو پیدا ہوا ہے بن زبیر کو کون ہے تابی کون ہے صحابی باپ کے بیٹے صحابی ماں کے بیٹے بھائی بھی صحابی خالہ بھی کیا ہے صحابیہ نانا بھی کیا ہے صحابی علمی خاندان ہے نا بہت بڑے امام ہوئے کہ نہ ہوئے چار اماموں سے بڑے ہوئے کہ چھوٹے ہوئے بڑے ہوئے ان سے ان سے کیا ہوئے بڑے ہوئے تابی ہیں بھائی اور صحابی کے باپ بھی صابی ہے ماں بھی صحابی ہے بھائی بھی صحابی ہیں خالہ بھی, بھی صحابی ہیں بلکہ مزید آگے بڑھے تو ماموں بھی صحابی تو تو ان کو قرآن کی عید سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ نہیں لگی کہنا نہیں چاہتا ہوں اس بڑے امام کو قرآن کی عید کا مطلب سمجھنے میں اشکال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا بالکل ہوا اور آپ نے اشکال کس کے سامنے رکھا جناب عیشہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے صبح مروہ کی صحیح نہیں کرتا تو اس کے کو اوپر کوئی گناہ نہیں ہے خالت تو جناب عیشہ فرمانے لگی بے سما کل طیب نہ اختی بڑی بری بات تو نے کہی ہے میرے بانجے میرے بانجے تو نے بڑی بات بری بات کہی ہے بڑی غلط بات کہی ہے ان نہاد لو کانت کما اول تہ علیہ اگر یہ ایت ایسے ہوتی ان نہاد یعنی کہ یہ ایت بے شک یہ ایت لو کانت اگر ہوتی کما اول تہا علیہی جیسا اے تو نے اس کی تفسیر کی ہے اگر یہ عید اس تفسیر کے مطابق ہوتی جس تفسیر کے مطابق تو نے اس کی تعویل کی ہے تو کانت تو پھر یہ یوں ہوتی اگر جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں اس عید کی اگر وہ تفسیر ہوتی نا تو کانت اس عید کے الفاظ یوں ہوتے کہ لا جناح علیہ اللہ اتتوف بہیما کہ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف نہ کرے ان کی صحیح نہ کرے نہ کا لفظ آنا چاہیے تھا پھر پھر لفظ کیا آنا چاہیے تھا نہ کا, کا اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ صفحہ مروہ کی صحیح ضروری نہیں ہے اگر اللہ تعالی یہ بیان کرنا چاہتے کہ صفا مروہ کی صحیح واجب نہیں ہے رکن نہیں ہے ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے تو اللہ تعالی کہتے کہ اگر کوئی آدمی ان کی صحیح نہیں کرتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے اگر ان کا طواف نہیں کرتا ان کے چکر نہیں کاٹتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی طواف کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کوئی طواف کرے پر گناہ اس پہ کوئی گنا نہیں ہے اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے سبب نزول ہے آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ ایت کس ماحول میں نازل ہوئی کس وجہ سے نازل ہوئی یہ کیا کس چیز کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے جب وہ سمجھائیں گے تو پھر آپ سمجھائیں گے کہ اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے کہ جو ان کی صحیح کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو جناب ایشہ جو بیان کرنا چاہ رہی ہوں پہلے سے آپ کو بتا دوں جناب ایشا یہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ صفا مروا جو تھے ان کے اوپر دو بت ہوا کرتے تھے ان دو پہاڑوں کے اوپر کیا ہوا کرتے تھے بہت ایک بتا تھا سفا پہاڑ پہ اور ایک مروا پہاڑ پہ ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ کے جو مانتے تھے منات بوت کو کس کو مانتے تھے منات, منات بوت کو وہ جب حج کے لیے آتے طواف کے لیے آتے تو وہ منات کے نام پہ طلبیاں پڑتے اب وہ جب بیت اللہ میں آتے کعبہ کا طواف کر لیتے صفا مروا کی سعی نہیں کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ بت ہیں جن کو ہم نہیں مانتے ہمیں تو محبت ہے منات سے اور یہ دوسرے بت پڑے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نفرت ہے تو ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ صفا مروا کی سعی کریں تو اللہ تعالی نے کہا جب کہ اسلام آ چکا کہ بھائی صفا مروا کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ یہ ذہن میں نہ رکھو کہ یہاں پہ وہ بتوا کرتے تھے تو اس لیے اب ہم نہ کریں چونکہ وہ گناہ سمتے تھے وہ کیا سمتے تھے وہ صفا مروا کی صحیح کو گناہ سمتے تھے تو اللہ نے کہا نہیں گناہ بھائی اللہ نے کہا نہیں گناہ یہ بھائی کا لفظ یعنی کہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہہ رہا ہوں تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال عید کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ گنا نہیں ہے تم گناہ گنا تو یہ گنا نہیں ہے ایک, ایک اور گروپ تھا لوگوں کا وہ کون تھے وہ جو صفا مروہ پہ موجود پہاڑوں کے موت تھے اب جب تک وہ مسلمان نہیں تھے تب تک صفا مروہ کی صحیح خوشی سے کرتے تھے کہ ہمارے بت بھی یہاں پہ موجود ہیں اب جب اسلام آ گیا تو پہ آ گئے تو اب انہیں نفرت ہو گئی کیوں کیونکہ وہاں یہاں پہ وہ بت پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان سب لوگوں کے بارے میں وضاحت نازل کی بھائی یہ جاہلیت کی نشانیاں نہیں ہیں صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور تم ان کا طواف کرو ان کے چکر کاٹو کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالی یہاں پہ صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ صفا مروہ کی صحیح کا حکم کیا ہے کیا وہ واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے یہ بتانا نہیں چاہ رہے اللہ تعالیٰ اس غلط عقیدے کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے جرم ہے گنا ہے مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی اب دیکھیے جناب ایسا کیا کہتی ہیں کہتی ہیں بے سما قلت اختی میرے بانجے تو نے بڑی غلط بات کہی ہے بڑی بری بات کہی ہے ان نہ بے شک یہ ایچ لو کانت اگر ہوتی کما اول تحا علیہ اگر یہ ایت ہوتی اس سوچ کے مطابق جس پہ تو نے اس کی تفسیر کی ہے تو کانت تو یہ یوں ہوتی کہ لا جنا علیہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تف ابھی کہ وہ ان کا طواف نہ کرے ان کے چکر نہ لگائے ان کی صحیح نہ کرے اللہ تعالی تو کہہ رہے ہیں کہ جو چکر لگائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر اللہ تعالی یہ بیان کرنا چاہتے کہ یہ واجب نہیں ہے تو اللہ تعالی کہتے کہ جو نہ چکر لگائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ نے جو چکر نہ لگائے اس کا حکم بیان نہیں کیا اللہ نے کس کا حکم بیان کیا جو چکر لگائے اور جو سمجھتا تھا کہ شاید یہ گناہ کا کام ہے اللہ نے اس کو کہا یہ گناہ نہیں ہے یہ وضاحت آگے کرتی ہیں جناب ایشا فرماتی ہیں ولا کنہاساری لیکن یہ ایت نازل کی گئی ہے انصاریوں کے بارے میں جن کے بارے میں نازل کی گئی ہے انصاریوں کے بارے میں دنسانی... قانون قبل ان وہ مسلمان ہونے سے پہلے یحلونا تلبیہ پڑھا کرتے تھے لمنات الطاغیہ منات بت کے لیے منات بت جو کیا تھا طاغیہ تاغوت تھا تاغوت کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے طاغوت ہے تو وہ منات جو بت تھا طاغوت تھا اس کے نام پہ وہ تلبیاں پڑا کرتے تھے اس کے نام پہ حرام باندھا کرتے تھے اس کی نیت سے حیرام باندھا کرتے تھے یہاں اب, اب بتانا چاہتی ہیں کہ یہ منات کہاں تھا کہتی ہیں اللہ تانویا بدونہ جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے ہند مشل مشلل پہاڑ کے پاس مشلل پہاڑ کہاں ہے قدیت کے علاقے میں مکہ مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے مکہ کے قریب ہو جاتی ہے وہاں پہ مشلل پہاڑ تھا اس پہاڑ کے پاس یہ بدھ تھا کون سا منات, منات, منات, منات اس کی اس کے نام کا وہ طلبیہ پڑھتے تھے فکان من احلّہ تو جو تلبیہ پڑھ لیتا جو کیا کر لیتا تلبیہ پڑھ لیتا یتھا ہر رجو وہ گناہ سمتا کہ وہ صفا مروہ کہ چکر کاٹے ان کا طواف کرے یعنی کہ جو تلبیہ پڑھ لیتا کس کے نام کا منات کے نام کا جو منات کے نام کا تلبیہ پڑھ لیتا گنا سمتا تھا کس بات میں گنا سمتا تھا کہ صفا ملمر کہ وہ صفا مروا کے چکر لگائے ان کی صحیح کرے فلما اسلمو جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے کون یہ انصاری لوگ جن کو بعد میں انساری کہا گیا یہ مدینہ کے لوگ جب مسلمان ہو گئے سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندالکہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں قالو کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجْ اَنَّتُوفَ بَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَىٰ ہم صفا مروہ کے مابین تواف کرنے کو ہم صفا مروہ کے مابین سعی کرنے کو گناہ سمتے تھے کی نشانیوں میں سے ہیں یعنی کہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے نہیں نہیں ہے یعنی پوری ایت خالی اللہ تعالیٰ جناب ایشا فرماتی ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ ایت کس مناسب سے نادل ہوئی کون سے غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی اس کے بعد کہتی ہیں وقت سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلاح والل نے جاری کیا فرض کیا مقرر کیا ان دونوں کے مابین طواف کرنا ان دونوں کے مابین صحیح کرنا کن دونوں کے مابین صفحہ مروا کے مابین فلح عیصی علی احادین یہ الفاظ قابل غور ہیں جناب عائشہ کے کہتی ہیں کہتی ہیں علی کسی کے لیے جائز نہیں ہے بینا کہ وہ ان دونوں کے مابین طواف کو ان دونوں کے مابین صحیح کو ترک کرے کہہ رہی جائز ہی نہیں ہے اور مسلم کی ایک روایت میں لفظ آتی آتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حاج عمرہ مکمل ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ صفا مروا کے مابین چکر نہیں لگائے گا تو آپ بتائیے جناب عیشا کے کی الفاظ کیا بتاتے ہیں صفا مروہ کے مابین صحیح جو ہے یہ رکن ہے یا رکن نہیں ہے, رکن رکن رکن ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اس کا حاج عمرہ مکمل ہی نہیں کرے گا یہ ایک دلیل ہو گئی رکن ہونے کی دوسری دلیل امام احمد رویت کرتے ہیں اپنی مسنت میں کہ فرمایا نبی علی سات اسلام نے اس آؤ صحیح کرو آڈر مسایہ یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر صحیح فرض کر دی ہے تو کیا پتا چلا پھر کہ یہ فرض ہے رکن ہے ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کتا نہیں کرنی چاہیے حدیث یہ بھی پتا چلا کہ قرآن کا صحیح معنوں میں مطلب جاننے کے لیے تفسیر جاننے کے لیے آپ محتاج ہیں کن کے احادیث کے آپ محتاج ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے آپ محتاج ہیں ان کے فہم کے صحابہ کرام کی تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمنے کی کوشش کریں ورنہ بڑے بڑے علماء اکرام کو کیا ہوتا ہے غلطی لگ جاتی ہے یہاں پہ جناب زبیر کو غلطی لگی کہ نہیں لگی اب کوئی آدمی عرواب بن زبیر کے بارے میں کہے جی وہ بہت بڑے امام تھے میں ان کا مقلد ہوں تم سے زیادہ وہ سمیدار تھے بھائی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے لیکن کہیں کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو جناب عیشہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو جناب عرواب بن زبیر سمجھ رہے تھے وہ درست نہیں تھا اور یہ بھی پتہ چلا کہ جن آیات کا سبب نزول ہو شان نزول ہو تو اس شان نزول کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ آپ عیت کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں حدیث نمبر 791. سیون نائن ون. قاف اس کے بیان کرنے پر اتفاق کا؟ کا سے ہیں آسم بن سلیمان الاحول البصری آسم بن سلیمان احول بصری قال وہ کہتے ہیں میں نے کہا جنابِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو سے اکنتم تکرہون سعیہ بین الصفہ والمروہ کیا آپ لوگ صفہ مروہ کے ماہ بین صحیح کو نپسند کیا کرتے تھے؟ قال نعم انہوں نے کہا ہاں کسی زمانے میں ہم صفہ مروہ کے ماہ بین کو پسند نہیں کرتے تھے ہم اسمہل کو برا جانتے تھے کیوں دی؟ کہتے ہیں لی اللہ کون کہہ رہے ہیں مدینہ سے جاہلیت کی نشانیوں میں سے تھا <coughs> تو اس لیے اللہ تعالی نے کیا کہا ان نے صفا مروا تھا اللہ صفا مروا جو ہے یہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اگر بت رکھے گئے تو وہ غلط کام ہے صبا مروا غلط نہیں ہے بتوں کو وہاں سے ختم کرو سبا مروا کی صحیح کرو تو جہاں سے مالک کہتے ہیں کیونکہ یہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے تھے حتٰ انضل اللہ یہاں تک اللہ نے یہ حاضر کی کہ ان صفا و من تم اللہ بے شک صفح اور مروا دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حج الحجو بیت اللہ کا حج کرے اب یا عمرہ کرے فلاں جناحی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے ان دونوں کے مابین چکر لگائے تو یہ ان کے عید نازل ہوئی تو پھر مالک کہنا چاہتے ہیں پھر ہمارے دلوں سے ان کے مابین صحیح کرنے میں جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی تو پتہ چلا اس ایت کا مطلب کیا ہے اس غلط عقیدے کا ازالہ جو لوگوں کے ذنوں میں بیٹھ چکا تھا کہ اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور صفا مروہ کے با بہن صحیح کرنا اب درست نہیں کیونکہ یہاں پہ بت ہوا کرتے تھے تو اللہ نے کہا یہ اللہ نے کہا یہ گناہ نہیں اللہ نے کہا کہا یہ گناہ نہیں ہے اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ جو نہ کرے تو اس کے اوپر کیا ہے تو وہ عادی کے ذریعے پتا چلا جناب یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالی اس کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں کرے گا جو ان کے مابین سب صحیح نہیں کرے گا اور حدیث میں بتا دی حدیث نے بھی اس اللہ کتب علیکم سائی باب نمبر اکیس باب یوم ترویہ یہ باب کس کے بارے میں یوم ترویہ کے بارے میں روا ترویہ اس کا منع ہوتا ہے کسی چیز کو سیراب کرنا کسی کو کیا کرنا سیراب کرنا یوم ترویہ کہتے ہیں اصل میں ضلح کی آٹھ تاریخ کو یوم تربیا کس کو کہتے ہیں ضلحجا کیونکہ آٹھ تاریخ کو لوگ حج کے لیے نکلتے تھے کس جانب منا کے لیے اچھا منا سے پھر واپس مکان آنا ہوتا تھا نہیں مینا سے آگے نو تاریخ کو چلے جاتے تھے میدان عرفات میں میدانی عرفات سے واپسی شروع ہوتی تھی لیکن فورن نہیں بلکہ رات کو پہنچتے مزلفہ پھر, پھر اگلے دن شروع ہو جاتی دس تاریخ تو آتے مینا میں کنکریاں مارتے جانور زبا کرتے قربانی کے اور بال کٹواتے وغیرہ پھر وہ کعبہ شریف میں آتے تھے طواف کرنے کے لیے دس تاریخ کا تو اب ان دنوں میں ان مقامات پہ پانی کی سہولت ہوتی نہیں تھی اس لیے آٹھ طریق کو وہ لوگ اچھی طرح اپنے اونٹ کو پانی پلاتے اونٹ کی پانی کی ٹینکیاں فل کر دیتے ان کے اپنی سواری میں پٹرول ڈال لیتے اور اپنے لیے پانی بھی جمع کر لیتے مشکیزے وغیرہ اپنے بھر لیتے جی اچھی اور خود بھی پانی پی لیتے اس لیے پھر اس دن کو کیا کہا گیا یوم ترویہ پانی سے سراب ہونے کا دن یوم ترویہ آرتری کو کیا کہتے ہیں یوم ترویہ اس کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر سات سو ترانوے اتفاق ہے کس کا معذرت یہ تو میں ایک حدیث چھوڑ رہا ہوں واپس چلتے ہیں ایک حدیث میں چھوڑ رہا تھا سات سو بانوے نمبر حدیث سیون نائن ٹو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان جابر ابن عبد الله قال جناب جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لم یطوف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ بین الصفا والمروہ الا طواف واحدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کیا صفا مروہ کے مابین طواف کو کیا کہتے ہیں صحیح صحیح آپ نے آپ کے صحابہ کے نام میں صفا مروہ کے مابین چکر نہیں لگائے طواف نہیں کیا اللہ طوافا مگر ایک ہی بار تو پتہ چلا کہ طواف سے مراد یہاں پہ کیا ہے صحیح اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عام طور پہ طواف کا لفظ بولا جاتا ہے کعبہ کے چکر لگانے پہ لیکن کبھی کبھی صفا مروہ کے مابین صحیح کے اوپر بھی طواف کا لفظ بولا جاتا ہے جب صفا مروہ کے اوپر طواف کا لفت بولا جائے گا اس کا کوئی کرینا ہونا چاہیے کوئی نشانی کوئی دلیل جس سے پتا چلے کہ یہاں پہ تواف سے مراد کعبہ کا طواف نہیں بلکہ صفا مروا کا طواف ہے جیسا کہ میں آیا صاف صفا آ گیا جناب جاور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کے نام نے صفا مروا کے مابین چکر نہیں لگائے مگر ایک ہی بار آپ نے اور آپ کے صحابہ کے نام نے صحیح نہیں کی صفا مروا کے مابین مگر ایک ہی بار تو اس سے کیا مراد ہے جی اس سے مراد وہ, اے, وہ حاجی ہیں جو حج کران کر رہے تھے آپ نے کون سا کیا تھا آپ علیہ السلام نے مطلب کیا کہ حج عمرہ ان کی نیت ایک ساتھ کر لینا اور <سلام> بیچ میں حلال نہ ہونا بیچ <سلام> میں کوئی وقفہ نہ ہونا مقام میں پہنچ کے آپ طوافے کو کر لیں گے اس کے بعد صفا مروا کی صحیح کریں گے صفا مروہ کی صحیح آپ نے ایک دفعہ کرنی کیونکہ آپ اجیکر کر رہے ہیں تو آپ نے صفا مروہ کی صحیح کتنی دفعہ کرنی ہے ایک بار چاہے طواف قدوم کے ساتھ کر لیں چاہے دس تاریخ والے طواف کے ساتھ کر لیں تو اسی کی وضاحت کر رہے جناب جابر ورنہ تو آپ نے کتنے طواف کیے تھے کعبہ کے طباف تو آپ نے تین کیے تھے کعبہ کے طباف آپ نے کتنے کیے تھے ایک طواف قدوم جب آپ پہنچے تھے چار تاریخ کو اور پھر آپ نے طواف کیا 10 تاریخ کو اور پھر جب وہ واپس آنے لگے تو اس وقت آپ نے الوداعی طواف کیا کون سا طواف کیا الوداعی طواف تو کعبہ کے طواف تو آپ نے تین کیے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک ہی کیا تو اس سے مراد کیا صفا مروا کی صحیح اور جناب جابر کہہ رہے آپ اور آپ کے صحابہ تو یہاں پہ آپ کے سب صحابہ مراد نہیں ہے حجیتمتو کرنے والے صحابہ مراد نہیں تمتو کرنے والوں نے صفا مروا کی صحیح دو بار کی ہے حجمتو کرنے والا صفا مروا کی صحیح کتنی بار کرے گا بار ایک دفعہ عمرے میں اور ایک دفعہ حج میں کیونکہ وہ جب مکہ میں پہنچے گا کا تواف کرے گا اور پھر صفا مروا کی صحیح کرے گا, بار گا احرام کھول دے گا حلال ہو جائے گا صفا مروا کی صحیح ایک دفعہ اس نے کر لی ہے یہ عمرے کی ہے پھر آر تاریخ کو وہ مکہ سے نکلتے ہوئے حج کی نگیت کرے گا اور دس تاریخ کو حج کے لیے کرے گا اور سفا مروا کی صحیح کرے گا تو حج تمتو کرنے والا صفا مرو کے سے کتنی بار کرے گا دو بار, دو, بار. دو بار تو اس لیے یہاں پہ جب جناب جاور کہتے ہیں کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کیا مگر ایک ہی بار تو اس سے مراد آپ کے وہ ساتھی ہیں جو حج رہے تھے جو قربانی ساتھ لے کر آئے تھے یا کسی بھی وجہ سے وہ حجے کان کر رہے تھے اب ہے باب نمبر اکیس باب یوم, یوم ترویہ یوم ترویہ کے بارے میں یہ باب ہے اور وضاحت کر چکا ہوں یوم ترویہ کا مطلب کیا ہے سراب کرنے کا دن یعنی کہ آٹھ تاریخ مراد ہے ذی الحجہ کی جس دن وہ لوگ اپنے اونٹوں کو پانی سے سراب کرتے خود بھی پانی پیتے اپنے برتن مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیتے حدیث نمبر سات سو قاف اس حدیث کو اپنے اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان عبد العزیز ابن روفیسر عبد العزیز بن رفیع سے قال وہ کہتے ہیں سألتو انس ابن مالکن. سوال کیا کس سے انس بن مالک جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل تو میں نے کہا اخبرنی نی بشئی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ چیز بتائیں جو خود آپ نے اللہ کے نبی سے سمجھی ہو جانی ہو مجھے وہ چیز بتائیں جو خود آپ نے کس سے سمجھی ہو اللہ کے رسول. اللہ کے رسول سسم سے یعنی کہ براہ راست آپ نے اللہ کے رسول سے وہ سمجھی ہو جانی ہو سوا... کس بارے میں بتائیں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کہاں آپ نے زہر و اثر کی نماز ادا کی یوم ترویہ میں ترویہ کے دن آر تری کے دن آپ نے زہر و اثر کی نماز کہاں ادا کی تھی یعنی کہ مکہ میں ادا کی اور زور اثر نمازیں پڑھ کے مینا کے لیے نکلے یا مینا میں پہنچ کے زور اثر کی نمازیں آپ نے پڑھی تھیں یا راستے میں پڑھی تھی کہاں پڑھی تھی آپ نے آپ کو پتا ہے نا آٹھ تاریخ کو حاجی نکلتے ہیں کہاں سے مکہ سے مینا کے لیے تو سوال یہ ہے کہ زور اثر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی تو فرماتے ہیں جناب انس قالا جناب انس کہتے ہیں بی مینا آپ نے زور اثر کی نمازیں کہاں پڑھی تھی مینا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ زور سے پہلے مکہ سے نکل جائے اور زور کی نماز کہاں پہنچ کے ادا کرے منام میں ادا کرے قلتو تو میں نے کہا یہ کون ہے سوال کرنے والے عبد العزیز بن رفع پہلا سوال کر چکے ہیں اب دوسرا سوال کہتے ہیں یومن نفری آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی یوم نفری منا سے نکلنے والے دن حاجی حج کر کے منا سے کس طریق کو نکلتے ہیں بارہ تاریخ کو اور کئی ٹھہرتے ہیں تیرہ تاریخ تک نبی علیہ السلام تیرہ تاریخ تک ٹھہرے تھے تو یوم منفری منا سے نکلنے کا دن لیکن جب منا سے آپ نکلے کنکریاں مار کے تو منا سے نکلنے کے بعد آپ نے اثر کی نماز کہاں پڑی تھی سمجھے سوال چلیے یوم نفری تو آپ نے اثر کی نماز کہاں پڑی منا سے نکلنے والے دن کا تو جناب کہاں نماز پڑھی تھی آپ نے جس کو محسب بھی کہتے ہیں یہ منا سے تھوڑا سا آگے نکلے مکہ جانے کے لیے تو ایک جگہ آتی جس کو ابتا بھی کہتے ہیں محسب بھی کہتے ہیں محسب اس لیے کہ وہ وادی سی ہے جہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زمانے جہلیت میں مکہ کے قریشیوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنی ہاشم کا بائی کیا جائے گا اور بنی المطلب کا بھی بائی کیا جائے گا جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں معاہدے کیے تھے کہ ان کا بائی کرنا ہے اور کئی سال تک بائی جاری رہا تھا تو یہ وہ جگہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں ابتا اور مہسب اور اگر میں آج کل کے حاجیوں کو سمجھانا چاہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے تو یہ ہوگا کہ جب آپ کنکریاں مار کے پیدل جا رہے ہیں کہاں مکہ تو آپ تھوڑا سا چلیں گے تو پھر آگے راستہ بائیں طرف مڑ رہا ہے بائیں طرف راستہ مڑے گا پھر آگے وہ سرنگ آنے والی ہے پہاڑ کے نیچے سرنگ بنی ہوئی ہے طویل ترین سرنگ اس سرنگ سے پہلے جو جگہ ہے جہاں پارک سب بھی بنا ہوتا ہے کرسیاں بھی لگی ہوتی ہیں اور وہاں لوگ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ جگہ جو ہے وہ تقریباً ابتار محسب جگہ بنتی ہے سم مقالا پھر انہوں نے کہا کنہوں نے انصب مالک نے عف الکما یف العمرا اوکا ویسے کرو جیسے تمہارے حکمران کرتے ہیں کیا مطلب اس کا یعنی کہ سوال کیا کہ زور اثر کی نماز کہاں پڑھنی ہے کہاں پڑی تھی اللہ کے رسول نے میں نے جواب دیا کہ مینا میں پڑھی تھی پھر نے سوال کیا کہ آپ نے جب مینا سے نکلے تھے آج کر کے تو اثر کی نماز کہاں پڑھی میں نے جواب دیا اب تا میں اب اس معاملے میں اپنے حکمرانوں سے ٹکر نہ لینا کوئی بغاوت نہ کر دینا یہ امور جو ہیں ان امور میں حکومت سے ٹکر لینا مناسب نہیں ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت سے ٹکر لی جائے جو تمہارے حکمران کرتے ہیں وہ تم کر لو اگر وہ زور اثر کی نماز مینا میں پہنچ کے پڑھتے ہیں تم بھی مناح میں پڑھ لو اگر وہ مکہ سے پڑھ کے نکلتے ہیں تم بھی مکہ سے پڑھ لو یعنی کہ آپ نے حکمرانوں سے ٹکراؤ نہ لو ان سے لڑنا نہیں ہے یہ و... یہ ایسا معاملہ نہیں جس کی وجہ سے ان سے لڑائی کی جائے ان سے لڑا جائے یعنی کہ آپ دیکھیں انس ابن مالک حکمرانوں کی اطاعت کا درس دے رہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ علیہ السلام نے بار بار حکمرانوں کی بات سننے اور ماننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ وہ کوئی ایسا آرڈر نہ دیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو جب وہ آرڈر کو ایسا دیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ غلط آرڈر نہیں مانا جائے گا اور جو ان کے باقی آرڈر ہیں وہ مانے جائیں گے حدیث نمبر سات سو چورانوے سیون نائن فور میم اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام امام مسلم ان عبد اللہ عبد اللہ کہتے ہیں غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممنن الى عرفات. ہم صبح صبح نکلے نبی علی السلام کے ساتھ مناس الفات کے لیے صبح صبح سے مراد ہے نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد یعنی کہ دیکھیں نا اللہ کے رسول علیہ السلۃ والسلام جب منا آئے تھے مکہ سے تو وہاں پہ آپ نے زور کی نماز پڑھی آٹھ تاریخ کو عصر کی پڑھی مغرب کی پڑھی عشاء کی پڑھی فجر کی پڑھی کتنی نمازیں ہو گئی پانچ اور فجر کی نماز پڑھی تو ابھی کون سا دن آگے شروع ہو رہا ہے نو تاریخ یعنی کہ دن بھی رات بھی نو کی تھی لیکن دن کون سا ہو رہا ہے نو تو نو تاریخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم صبح نکلے اور مراد کیا سورہ نکلنے کے بعد ہم صبح نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ منا سے کہاں جانے کے لیے ارفات ارفات جانے کے لیے من نل ملبی من جو ہے یہ تبیزیہ ہے ہم میں کچھ وہ تھے جو تلبیہ پڑھ رہے تھے جب ہم منا سے الفات جا رہے تھے نو طریقوں کو میں سے کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے تلبیہ پڑھ رہے تھے لبئی لبیک لبک اللہ شریق لبیک ان الحمدہ نعمت ملک لا شریک الک یہ تلبیہ کب تک جاری رہے گا دس تاریخ تک دس تاریخ کو جب آپ جمرہ اقبہ کو کنکریاں مار لیں گے تب تلبیہ ختم ہوگا تو کہتے ہیں ہم میں سے کچھ تلبیہ پڑھ رہے تھے وہ من المکبر اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جو تکبیریں کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی لوگ کیا کہہ رہے تھے لا لا پڑھ رہے تھے اور کئی تکبیریں پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یا پڑھتے رہیں تلبیہ اور زیادہ توجہ تلبیہ پہ رہنی چاہیے کیونکہ حد کی خاص بات کیا ہے تلبیہ اور تکبیریں کیا ہوں گی مثال کے طور پہ آپ یہ پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تو یہ ان کے تذکرہ ہوا ہے یومِ ترویہ کا یومِ ترویہ کے ذمن میں وہ بھی حدیث لائی گئی ہے جس سے پتا چلا کہ منا سے کب نکلنا ہے اگلی منزل کے لیے میدان عرفات کے لیے اس کے بعد باب نمبر بائیس باب یومِ عرفہ باب یومِ عرفہ یہ باب ہے یومِ عرفات کے بارے میں یہ کون سی ہے نو تاریخ یوم تنویہ کون سی تاریخ تھی آٹھ تاریخ اور ابھی کیا یوم کون سی تاریخ ہے نو, نو حدیث, نمبر 795، سیون نائن فائیو، قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا امام مسلم کا اللہ اللہ سے سے جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ قریشی وہ مندانہ دین اور وہ لوگ جنہوں نے قریش کا دین اپنا رکھا تھا خود قریشی اور وہ لوگ جو قریش کے تابع تھے کس لحاظ سے دین کے لحاظ سے یقفون ابل یہ لوگ وقوف کیا کرتے تھے ٹھہرا کرتے تھے مضرفہ میں یعنی کہ بیان یہ کرنا چاہتی ہیں جناب عائشہ کہ یہ لوگ میدانی عرفات میں نہیں جاتے تھے سب سے دور جگہ کون سی ہے حج میں میدان عرفات سب سے قریب جگہ کون سی مینا تو آٹھ تاریخ کو حادی کہاں جاتا ہے مینا پھر نو تاریخ کو کہاں جاتا ہے میدان عرفات میں پھر واپس آتا ہے کہاں پہنچتا ہے مزدلفہ پھر کہاں واپس آتا ہے مینا تو اب مینا مزدلفہ یہ حدود حرم میں ہیں اور عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے اب قریشی اپنے آپ کو بڑی شہ سمتے تھے اور یقیناً وہ بڑی شیعہ ہیں اگر وہ اسلام کے اوپر ہوں توہید کے اوپر ہوں تو وہ اپنے آپ کو بڑی شیعہ سمتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں اللہ اور ہم حرم والے ہیں تو ہم حاجم میں حرم سے بار نہیں جائیں گے ہم کہاں تک جائیں گے مزرفہ, مزرفہ تک, تک اور باقی لوگ کہاں جاتے تھے عرفات, عرفات, عرفات تو اللہ تعالی نے کہا ثم افید من حیث افاد الناس کہ تم بھی وہاں جاؤ جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں سے ہو کر واپس آؤ جہاں سے لوگ ہو کر واپس آتے ہیں وہ کون سی جگہ میدان تو اس کا تذکرہ کر لی جناب ایشا کہتی کانت قریش و مندانہ دینا قریش اور جنہوں نے قریش کا دین اپنا رکھا تھا یقفون ابیل مظلفہ وہ کہاں وقوف کرتے تھے کہاں ٹھہرتے تھے مضلفہ میں وکان اور ان کا نام کیا رکھا جاتا تھا ہمس ہمس احمد کی جمع ہے یعنی کہ جو اپنے اصولوں پہ ڈٹ جائے جو اپنے دین پہ اپنے اصول پہ کیا ہو ڈٹ جائے تو کہتے تھے ان کہ ہم اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہم اپنے دین پہ کار بند ہیں ہم نہیں جائیں گے ادھر وکان یوسم الحمد ان کا نام کیا رکھا جاتا تھا ربی یقیف نبی عرفات اور باقی عرب وقوف کیا کرتے تھے کہاں عرفات میں میدان عرفات میں, میں فلم اسلام جب اسلام آیا امر اللہ نبی عرفات تو نبی صلی اللہ علیہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ کہاں آئیں میدان عرفات میں آئیں سم یقیف ابھی پھر وہاں پہ کیا کریں وقوف کریں م... وقوف وہاں پہ ٹھہرے سمفید امینا پھر وہاں سے واپس آئیں فضا لول تعالی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کہ سم افی دومئی تو فاد پھر تم واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں سمجھیں اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلط باتیں ہیں جو ہیں ان پہ خاموشی اختیار نہیں کی اللہ نے ان کو غلط قرار دیا حدیث نمبر 796 سو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے کون سے امام ہیں امام مسلم ان جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر توہا ہونا میں نے یہ جناب جابر کے نام سے مجھے یاد آیا کہ جناب جابر کا بار بار نام آ رہا ہے حج کی احادیث میں تو یاد رہے کہ نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا اس بارے میں جو صحابی سب سے زیادہ تفصیلات ذکر کرتے ہیں لمبی حدیث ذکر کرتے ہیں وہ جناب جابر ہیں جناب جابر کی آپ کے حج کے بارے میں اس حدیث سب سے لمبی ہے اور شیخ البانی رحی اللہ نے اس عدیز کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے کہ آپ کا حج جیسے روایت کیا ہے جناب جابر نے یعنی کہ آپ کا حج جناب جابر کی زبانی بڑی شاندار کتاب ہے عربی میں ہے تو اس میں انہوں نے شیخ البانی نے بڑی محنت کی ہے جناب جابر کی روایات بکھری پڑی تھیں کچھ عیسہ بخاری میں آ گیا کچھ مسلم میں آ کچھ ابو دودھ میں کچھ ترمدی میں وہ سب لے کے انہوں نے اس کو ایسے بنا دیا جیسے ایک ہی واقعہ ہے اے تو جناب جابر سے ویت ہے کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر تو ہا ہونا میں نے یہاں پہ نہر کیا ہے نہر کیا کیا مطلب آپ نے قربانی کے جانور میں نے یہاں پہ قربان کیے ہیں یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جمرات العقبہ کے پاس جمرات القبا کے قریب آپ نے کہیں پہ اپنے اونٹوں کو ذبح کیا تھا اور کتنے آپ سے اونٹ ہوئے تھے ایک سو دیکھیے آپ کا دل کتنا کھلا تھا کس قدر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے ایک اونٹ نہیں آپ نے اپنے حج میں کتنے اونٹ ذبہ کی ہے اور بیویوں کی طرف سے الگ قربانی کی ہے گائے کی ان کی طرف سے قربانی الگ کی ہے تو اے اللہ کے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نکی کے میدان میں بلکہ کسی بھی خیر کے میدان میں کسی بھی خیر کے میدان میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہر تو ہونا میں نے اپنے قربانی کے جانور یہاں پہ نہر کیے ہیں وہ مینا کلوہا منہر اور مینا سارے کے سارا قربان گا ہے میں نے یہاں کیے ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہیں جی ہم نے ادھر ہی آ کے کر ہیں اور اب ایک لاکھ آدمی اور موجودہ زمانے میں پچیس لاکھ آدمی ایک ہی جگہ پہ قربان کریں تو یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ ایک خاص جگہ پہ جمع ہونے کی کوشش نہ کرنا منا میں تم کسی بھی جگہ اپنے جانور کو کیا کر سکتے ہو زبا کر سکتے ہو قربان کر سکتے ہو فل حروفی ریحا پس تم نہر کرو قربان کرو ذبا کرو اپنے جانوروں کو اپنے گھروں میں کہاں اپنے گھروں یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھروں میں تو گھروں سے مراد یہاں پہ کون سے کہہ رہے ہیں جو اردی طور پہ انہوں نے کیمپ کیے ہوئے تھے مینا میں خیمے جو لگائے ہوئے تھے وہ مراد ہیں فن حروفی ریحالکم تو تم اپنے جانور ذبح کرو کہاں اپنے گھروں میں میں وقفت ہا ہنا اور میں نے یہاں وقوف کیا ہے اب یہ اپ کے وہ الفاظ ہیں جو اپ نے میدان عرفات میں کہے تھے ابھی تک جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے تھے کہے تھے اپ نے میں اور اب آپ کے وہ الفاظ جناب جابل نقل کرنے جو آپ نے عرفات میں کہے تھے فرمایا وقف تو ہونا میں نے یہاں وقوف کیا ہے آپ نے کہاں وقوف کیا تھا میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کو لوگ آج کل کہتے ہیں جبل رحمت لوگ اس کو کیا کہتے ہیں جبل رحمت رحمت پہاڑی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول اسلام اس کے اوپر چڑھے تھے تو لوگ حاد میں اس کے پر چڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دکے دیتے ہیں جب کہ یہ سب باتیں غلط ہیں آپ اس پہاڑ پہ نہیں چڑھے تھے اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں وقف وقف تو میں نے یہاں وقوف کیا ہے موقف اور میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے یعنی کہ میدان عرفات میں تم کہیں بھی وقوف کر سکتے ہو جہاں میں نے کیا وہاں پہ آنا ضروری نہیں, نہیں, نہیں ہے وقف تو ہا ہونا اس کے بعد آپ مظلفہ میں آ تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں ہونا میں نے یہاں وقوف کیا ہے آپ نے مشعر الحرام کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے اس کے قریب وقوف کیا تھا مظلفہ میں آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہاں وقوف کیا ہے وہ جم موقف اور مظلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے اس کے بعد حدیث نمبر سات سو ستانوے سیون نائن سیون قاف عدیز کو اپنی ادبی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام بخاری اور مسلم ام الفضل بنت الحارث بن ام الفضل ان کی کنیت ہو گئی فضل کی ماں فضل کون ہے فضل بن عباس جناب عباس کے بیٹے کا نام کیا فضل تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ ام الفضل کس کی وائف ہیں جناب عباس کی ان کے نبی علیہ السلام کی کیا لگی چچی آپ کی کیا لگی چچی اور دوسری جانب سے یہ آپ کی سالی بھی لگتی ہیں کیونکہ آپ کی ایک وائف ہے ممونا بنت تہارس رضی اللہ تعالی المؤمنین میمونا تو یہ ممونا کی بہن ہے یہ ان کی کیا ہیں جناب ممونا اور ام فضل کیا ہے دونوں بہنیں اور یہ ام الفضل عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں فضل بن عباس کی والدہ ہیں کسم بن عباس کی والدہ ہیں تو ام ان کا نام کیا لبابا نام کیا ہے لبابا ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی پیدا ہوئی ہے کوئی نیا نام بتائیں تو یہ نام نوٹ کر لیں صحابہ کے نام کے تو نام کیا لبابا تو ام الفضل بن تہارت سے روایت ہے کہ اناسن اختلاف کہ کچھ لوگوں نے ان کے پاس اختلاف کیا ام الفضل کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے ان میں اختلاف ہو گیا کس دن یوم عرفا عرفات کے دن اختلاف کس مسئلے میں فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے روزے کے بارے میں فقال ان میں سے کچھ نے کہا ہوا سائم کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں آج بھی آپ میدان میں کس حالت میں ہیں؟ وقال ہے وکال اباد اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں فَأَرْسَلْتُ الْيهِ بِقَدَحِ <لَبَانِن> تو میں نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا کون کہہ رہی ہیں امرفل ام کہہ رہی ہیں میں نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا بہو واہی جب کہ آپ وقوف کیے ہوئے تھے اپنے اونٹ پہ شری بہو تو آپ نے اس دودھ کو پیا تو پھر روزے کے حالات میں تھے کہ نہیں تھے روزے کی حالت میں نہیں تھے تو عرفات کا روزہ تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور نبی علیہ صلّام بہت اس کی ترغیب دیا کرتے تھے تو خود روزہ کیوں نہیں رکھا اس لیے کہ یوم عرفات کا روزہ رکھنا چاہیے ساری دنیا رکھے لیکن حاجی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ رکھے اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مکرو ہے کیونکہ وہ عبادت میں ہے وقوف کے لیے آیا ہوا ہے اگر بھوک لگی ہوگی پیاس لگی ہوگی تو کیسے وہ یعنی کہ حج کر سکے گا کیسے اللہ کی عبادت کر سکے گا تو اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا اس لیے حاجی اس دن کا روزہ نہ رکھے اور ام الفضل رضی اللہ عنہ کی آپ عقل کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اختلاف کو دور کیا عملی طور پہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دودھ بھیج دیا اب پتہ چلے گا کہ آپ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے جب آپ نے پی لیا پتہ چل گیا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں اور آپ نے وقوف کیس چیز کے اوپر کیا ہوا تھا اونٹنی کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ وقوف بس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور خیمے میں بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر سات سو اٹھانوے سیون نائن ایٹ خاں اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری امام بخاری راہی اللہ روایت کس سے سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ سالم جناب عمر کے کیا لگے پوتے عبد بن عمر کے کیا لگے بیٹے اور یہ صحابی ہیں کہ تابی ہیں یہ تابی ہیں یہ کیا ہیں تابی, تابی, تابی ہیں تو سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت کالا وہ کہتے ہیں کاتبہ عبد الملک الاجا جی کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بن حکم اموی نے لیٹر لکھا اپنے گورنر حجات کی طرف حجاد بن یوسف سقفی اس کی طرف لیٹر لکھا کیا کہ اللہ يخالف ابن عمر الحجی جی کہ وہ جناب عبداللہ بن عمر کی مخالفت نہ کرے حد کے معاملے میں حد کے حکام و مسائل میں عبداللہ بن عمر کی مخالفت خلیفہ نے لیٹر لکھ دیا اپنے گورنر کو حجات کو اور حجاد ہی امیر حاج تھا امیر حج کون تھا یعنی کہ خلیفہ نے اس سال حج کا جو لیڈر مقرر کیا تھا امیر حج مقرر کیا تھا کہ اس کو حجاج کو یوسف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ظالم تھا اور واقعی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھا نہیں مسلمان تھا اس کے کئی کام اچھے بھی ہیں اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن بتانا ہی جاتا ہوں کہ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ اس آدمی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے اس کی قیادت میں حج کرتے رہے اس کی اطاعت کرتے رہے جو صحابی بھی نہیں ہے اور بطور ظالم بھی مشہور ہے تو اس سے کیا سبق ملا آپ نے حکمران کی بات ماننی چاہیے جب تک کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو جب اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ بات چھوڑ دیں جو خلاف ہے یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ بغاوت کا نعرہ لگا دیں حکمرانوں کی اطاعت کرنے میں خیر ہے مسلطے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ و ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے جب کہ حکمران کی آپ مخالفت کریں تو شریعت کی نصوص کی خلاف بھی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی شدید نقصان ہے وہ مسلمان ممالک کمزور رہے جہاں حکمرانوں کی اطاعت نہیں کی جاتی اور کافر یہی جاتے ہیں کہ مسلمان حکمران اور ان کی پبلک آپس میں لڑتی رہے یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں اس لیے مسلمانوں کو اس معاملے میں قرآن و حدیث کی نصوص پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے اس معاملے میں آ کے ان میں بھی ان سے بھی سستی ہو جاتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ رف کے حدیث کو مانتے ہیں جیسے آپ امام کے پیچھے سلافاتہ پڑھنے کی حدیث کو مانتے ہیں ایسے ان حادیث کو بھی مانیں تو دیکھیے یعنی کہ خلیفہ عبد الملک مروان عموی نے ایک کیا لکھا ہے کہ حد کے معاملے میں کس کی مخالفت نہیں کرنی عبداللہ بن عمر کی تو کیا پتہ چلا کہ عموی لوگ جو ہیں صحابہ اکرام کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں اور ان کی رہنمائی میں حج ہو ان سے پوچھ پوچھ کے حج ہو فجا ابن عمر تو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کہتے ہیں سالم کہتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ ابن عمر آئے وہ انا آہ جب میں ان کے ساتھ تھا کن کے والد صاحب کے ساتھ یوم عرفہ کس دن عرفات کے دن یعنی کہ نو تاریخ کو ہی نظال کب آئے والد صاحب اور میں جب سورج کو زوال لگ چکا تھا سورج ڈلنا شروع ہو گیا تھا سورج ڈلنا شروع ہو گیا تھا, شروع شروع شروع ہو گیا تھا. یعنی کہ دوپہر کا وقت فسا دقل حجادی تو والد صاحب اللہ بن اوبر جو ہیں وہ چیخے حجاد کے ڈیرے کے پاس کہاں چیخے چیخے کا مطلب کیا ہے دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ انچی واضح سے کہا, کہا کہاں ہے یہ یعنی کے کہاں ہے یہ یعنی کہ باہر آئے بنے باہر نکلنے کا وقت ہو گیا یہ کہاں گیا فخارا جا تو حجاد نکلا اپنے ڈیرے سے باہر نکلا جو ڈیرہ اس نے وہاں عارضی طور پہ کیمپ کر رکھا تھا اس سے باہر نکلا وہ آلے ہی اور اس پہ چادر تھی ملحافا بڑی چادر کو کہتے ہیں اس پہ چادر تھی مواسفرا کسم بوٹی کے رنگ میں رنگی ہوئی قسم میں رنگی ہوئی یہ اس سے ہے اس اس بوٹی کو کہتے ہیں جو زرد رنگ کی ہوتی ہے جس میں کپڑے کو آپ رنگین کریں گے تو کپڑے کا رنگ کیا ہو جائے گا رنگین ہو جائے گا زرد ہو جائے گا وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے تو حجاج پہ چادر تھی قسم میں رنگی ہوئی فقال تو وہ کہنے لگا کون حجاز کو کہ ابو عبدالرحمان ابو عبد الرحمٰن کس کا نام ہے عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے یعنی کہ عبدالرحمان کے بابا ابا کی کیا ہوا کیوں آپ نے مجھے بلایا ہے کیوں واضح رہے تھے فقالا تو کہنے لگے کون ابد اللہ نکلو چلیں, چلیں اگر تم سنت چاہتے ہو اگر اللہ کے رسول کا طریقہ چاہتے ہو تو یہ نکلنے کا وقت ہو گیا نکلو اب کیوں اندر بیٹھے ہوئے خیمے میں ابھی تک ار رواح سننا اگر کیا چاہتے ہو سنت سننا چاہتے ہو نبی علی علیہ السلام کی قال حادثہ حجاج نے کہا اس وقت میں یعنی دن کے اس گرمی میں اس این دوپہر کے وقت قال نام کہا ہاں بالکل قال تو اس نے کہا کس نے حجاج نے حتی افید دلا رسی تو آپ مجھے مولت دیں یہاں تک کہ میں اپنے سر پہ پانی لوں یعنی کہ میں غسل کر رہا ہوں گرمی میں باہر نکلنا ہے تو تھوڑا سا میں غسل کر رہا ہوں تو مجھے مولت دے مولت کون مانگ رہا ہے حجاج, بن حجاج، یعنی کہ آپ نے آپ کو فرما بردار زہر کر رہا ہے کس کے کس کا عبداللہ بن عمر کا تو کہا مجھے مولت دے یہاں تک کہ میں اپنے سر پہ پانی ڈال لوں سم آخر پھر میں نکلتا ہوں فلاض عبداللہ ابن عمر اتر پڑے کس سے اپنی سواری سے حجاج کے انتظار میں سواری سے نیچے اتر پڑے حتی خرج الحجاج یہاں تک کہ حجاج نکلا اپنے ڈیرے سے باہر نکلا فسارا تو وہ چلنے لگا بہ نی و سالم کہتے ہیں وہ چلنے لگا میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان یعنی ایک طرف ابدی ہو گیا ایک طرف میں ہو گیا درمیان میں وہ ہے فکول میں نے کہا ان کن ترین فخص الخطبہ اگر تم سنت چاہتے ہو بار بار حدیث کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کے سن کی سنت چاہتے ہو تو حجاز پر حدیث سنت چاہتا تھا کہ نہیں جاتا تھا اس لیے تو عبداللہ بن عمر کی پیروی کر رہا ہے اس معاملے میں اگر تم سنت چاہتے ہو فخ سورل خطبہ خطبے کو کیا کر دو ہلکا کر دو خطبے کو کیا کرنا ہلکا ہلکا رکھنا واجل الوقوفہ اور وقوف میں جلدی کرنا یعنی کبھی تم خطبہ دو گے تو خطبہ اتنا لمانہ کر دینا کہ وقوف کے لیے ٹائم کم رہ جائے خطبہ ہلکا رکھنا تاکہ خطبے کے فوراً بعد وقوف شروع ہو سکے میدان عرفات میں اس کا ذکر شروع ہو سکے دعائیں شروع ہو سکیں عبادت کا موقع مل سکے تو کہا اگر تم سنت چاہتے ہو تو خطبہ ہلکا رکھنا و وقوف وقوف میں کیا کرنا جلدی کرنا فج عبد عبداللہ تو وہ دیکھنے لگا عبداللہ کی طرف یعنی کہ میرے والد صاحب کی طرف عبداللہ بن عمر کی طرف یعنی کہ سوالیہ انداز میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں فلمک عبد اللہ تو جب یہ دیکھا عبد اللہ نے کہ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ حجاج میری طرف دیکھ رہا ہے والد صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے قالا تو ابا جی نے کہا صدقہ کا سالم نے ٹھیک کہا ہے سچ کہا ہے ایسے کرنا تو اس ادیض سے کئی مسائل معلوم ہوئے اور ایک یہی معلوم ہوا کہ دیکھیے صحابہ کرام تابعین کس قدر اپنے حکمرانوں کی بات ماننے والے تھے اور حکمران کون ہے جس کو دنیا فاسک کہتی ہے جس کو دنیا ظالم کہتی ہے جو صحابی نہیں ہے عبداللہ بن عمر کتنے بڑے صحابی ہیں سالم ان کے بیٹے کتنے بڑے تابی ہیں کتنے بڑے امام اور عالم دین ہیں تو اس لیے علماء کو بھی چاہیے نیک لوگوں کو بھی چاہیے برے لوگوں کو بھی چاہیے اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کریں اس کی بات مانیں جو اس کا آرڈر قرآن ودیس کے خلاف ہے اس آرڈر کو رہنے دیں باقی آرڈر مانیں اور اگر بادشاہ ایک غلط آرڈر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بغاوت کا عالم بلند کر دینا ملک میں بہم دھماکے کرنا پولیس اور فوج سے لڑنا یہ سب کچھ غلط ہے درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے اور کئی ایک ممالک میں ہوا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر شعبوں کی طرح اس معاملے میں بھی ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ رب العزت ہمارا یہ درس دینا اور سننا قبول فرمائے ہمارے اوقات میں ہماری زندگی میں برکتیں ڈالے واخا والا علی الحمدللہ رب العالمین